الحمدللہ للہ والسلام وسلام رسول اللہ یہ کتاب ہے صفات صفات اللہ الواردہ والسنت اللہ کے صفات از وجل کی جیسے کتاب اللہ و سنت میں وارد ہوئی یہ تعلیف علوی بن عبد القادرف کی یہ تو ہیں بڑے قابل سعودی عرب کے جو کہ علماء کبار کے مقابلے میں طلب ہیں ہمارے مقابلے بہت بڑے علماء ہیں یہ متقدمین کا بھی سب کچھ لے لیتے ہیں اور متاثرین ہونے کا صحیح فائدہ لیتے ہیں یہ سب کو جمع کر کے بالکل آسان کرنے میں اللہ تعالی نے خاص ملکہ دیا ہے اس شخص نے بڑی محنت سے یہ مرتب کیا رسالہ اللہ تعالی کے اسماء و صفاط پر اور پھر اسے امت کے اندر ہدایت و رہنمائی کے لیے پیش کر دیا اس میں بہت خوبصورت مبحث ہے المبحث الاول معنى الاسم و صفاول فرق بینا ہوا. اللہ کے نام کا کیا معنی ہے اللہ کی صفت کا کیا معنی ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ سعودی لجنا سے سوال ہوا تھا سعلت الجنا ادائم البح العلم ولفطا انلفرق بین الفمصف عجاب البالی علی اس نے یہ جواب دیا اللہ کی اسماء اور صفات کی توحید باقاعدہ طور پر توحید کا ایک باب ہے جو تمام علوم سے بڑھ کر افضل اور اہم ترین ہے اس لیے کہ جس کی عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اگر اس کی پہچان نہیں ہوگی تو عبادت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عبادت کی بنیاد پہچان پر ہے عبادت ہے اپنے آپ کو کسی ہستی کے سامنے بالکل پست کر دینا اپنی تمام مرضی ختم کر دینا اور اس پر پوری رضا کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ اس کی اطاعت پر قبر بستہ ہو جانا اسی کا نام عبادت ہے اور عبادت کی بنیاد محبت ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت وہ محبت جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو اور سب محبتیں اس کے مقابلے میں ہیت اور وہ عظمت اللہ تعالیٰ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہو کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی عظیم کوئی حیثیت نہ رکھے جب اللہ کی پہچان نہ ہوگی تو ان چیزوں میں کیسے چل سکے گا اس لیے فرمایا اضافہ اعلیٰ کا عبادی قریب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو میں قریب ہوں لازمی طور پر اللہ پر ایمان دل غیب ہے ہمارا اور دل غیب ایمان جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑھ کر کی ہے کہ اللہ تعالی کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے مگر اللہ تعالی کے مختلف نشانات ہیں جو اس نے ہمارے لیے اس مخلوق میں پیدا کیے جس سے ہم نے اللہ کو پہچانا جو ہمارے اندر بھی بے شمار ہے تو وہ اللہ کیسا ہے یہ ہر قلب میں پیدا ہونے والا سوال ہے اس کا جواب سوائے اللہ کے دینے کا کسی کو حق نہیں کیونکہ اللہ کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اور اللہ کی مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اس لیے اللہ کی صفات اللہ کے اصمات توقیفی ہیں ان میں وقت اپنی مرضی سے ایک لفظ زبان سے نکالنا حرام ہے جتنا اللہ بتا دے بس اتنا ہی کہنا ہے اور اتنا جاننا ضروری ہے تاکہ اللہ کی محبت بالکل جوش مارنے لگے دل میں اور اللہ کی عظمتوں کا ایسا یقین حاصل ہو جائے کہ آدمی جھک جھک جائے اللہ کے سامنے تو جواب دیتی ہے لجنا اولا ما یعنی جو علماء اہل سنت ہیں علماء حقاح ہیں اسما اللہ کل ذات اللہ صفات کمال صفاۃ ام المی اسما ان کو کہتے ہیں کہ وہ تمام نام جو اللہ تعالی کی ذات پر دلالت کریں اللہ کا نام بن رہے ہوں اللہ کی ذات کا ما صفات الکمال القامی اور ان ناموں کے اندر اللہ کی صفات ہو جو صفات کمال ہے کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے مشترک ہے مخلوق کو بھی اللہ نے وہ صفت دی ہے جیسے عزت ہے قدرت ہے علم ہے حلم ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بھی دیا ہے تو اللہ میں یہ صفت درجۂ کمال پر ہے جو کسی مخلوق کی طرح نہیں اسی طرح ہے جیسے اللہ کو لائق ہے تو یہ ماننا فرض ہے کہ اللہ کا کوئی اس بھی صفت سے خالی نہیں مثل مثال دیتے القادر تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت کی صفت اللہ میں درجۂ کمال پر ہے ایسی قدرت کہ اللہ کے مقابلے میں کسی میں سوچنا بھی تصور کرنا بھی کفر ہے العلیم ایسا علم جو ظاہر کا اور باطن کا گزرے ہوئے کا آنے والے کا وہ رہے کا ہر ایک شہ کا ذرے ذرے کا علم الحقیم یہ سب اللہ کے اسماء ہے السمیع البشیر سب معانی لیے ہوئے فی الضحی اسما دلت الزاد اللہ یہ سارے اسماء اللہ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں کاما بینل علمی و حکمت اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو اس کی صفتے بڑی چوٹی کمال کی صفتے قائم ہیں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی علم حکمت بس امت صفات جہاں تک صفات کا تعلق ہے اب فرق بھی رین میں رکھیے گا اللہ کی صفات سے مراد فہیا نوت الکمال القائم ب وہ اللہ کی وہ کمال درجہ کی صفات ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے مگر اللہ کی ذات پر دلالت نہیں کرتی علم علم اللہ کی ذات کا نام نہیں ہے حکمت اللہ کی ذات کا نام نہیں ہے سم. سننا اور دیکھنا اللہ کی ذات کا نام نہیں ہے اللہ کی فکر ہے پھل اس وہ دل علام اس دو پر دلالت کرتا ہے اور صفت دلت علی امرن واحد ایک پر دلالت کر دی اس متضمن صفا اس میں صفت موجود ہے اور صفت میں اس جو ہے وہ موجود نہیں ہے صفت اللہ کا نام نہیں ہے والی ماں عرفہ صفا و صفا انلف امور کہتے ہیں صفت اور اسم میں کیا فرق کیا جائے گا اچھی طرح سے ہمیں سمجھا دینا چاہیے تو وہ سمجھاتے ہیں کہتے ہیں ان السما یوز تک صفات اللہ کا کوئی بھی اسم ہوگا اس سے صفات نکلتی ہے جیسے اللہ کا اسم القادر ہے اس سے اللہ کی صفت قدرت العلیم علم صفت نکلتی ہے الحکیم حکمت صفت نکلتی ہے السمیر سے سننا اور بصیر سے دیکھنا دیکھنے کی اور سننے کی صفت نکلتی ہے اور ان صفات کا ایک مخلوق کو ایمان لانے کے بعد یہ فائدہ ہے کہ جو کچھ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک ہر شہ پر قدرت حاصل ہے وہ کتنی بھی قوی ہو کتنی بھی زوردار ہو وہ امریکہ کے لشکر بلیک واٹر ہو یا کوئی اور ہو فرشتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی یہ مخلوقات اور یہ ساری کی ساری تخلیق ہے جو کائنات اتنی بڑی سب پر اسے قدرت ہے عالع اس کو ایسا علم ہے کہ چھپے اور ظاہر کا علم ہے جب وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے احاطہ بھی کیے ہوئے ہیں اور علم بھی اسے سب چیزوں کا ہے تو پھر دشمن بیماری مصیبت اس کے مقابلے میں تیاری کرنا کوشش کرنا اسے دفع کرنے کی یہ تو فرض ہے مگر مومن گھبراتا نہیں وہ کہتا ہے اگر مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ خفیہ تدبیر یا ہمارے خلاف اور ان قریب ہمارے اوپر خوفناک حملہ ہونے والا ہے یا ٹیسٹ میرے کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی ہولناک بیماری میرے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے کیا اللہ کو اس کا پتہ نہیں ہے اللہ کو مجھ سے پہلے پتہ ہے اور ہر چیز کی حقیقت کا پتہ ہو سکتا ہے مجھے جو علم ہوا ہے اس میں نقص ہو اس کے علم میں نقص بھی کوئی نہیں. اور کیا اسے قدرت نہیں ہے اس بات کی کوئی سے روک لے اور مجھے بچا لے جب یہ ہے تو پھر ڈر کی کیا بات ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کر کے کم از کم اس عصل کو تو نہ بھولے دوائی کا بھی انتظام کرے دشمن کی تیاری کا بھی انتظام کرے یہ اپنی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور عقل کا تقاضا اور فرض ہے مگر سارے کا سارا جو ہے توکل وہ اللہ پر ہو مصد السباب پر ہو اسے کہتے ہیں توحید خالد اور اگر اس کا اسباب پر بے جا قسم کا بھروسہ ہے تو یہ شرک خفی کہلاتا ہے یہ شرک جلی نہیں ہے شرک جلی اس وقت ہے جب یہ اس کے شعور میں بھی داخل ہو جائے شعور میں تو یہی یہ ہے کہ اللہ ہی کر سکتا ہے جب اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے میری بیماری جو میرے اندر داخل ہو چکی ہے ٹیسٹ بتا رہے ہیں اور ام قریب مجھے الٹا سیدھا کرنے والی ہے اللہ کو اس کا زیادہ علم ہے کہ وہ کس وقت داخل ہوئی بلکہ کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی جب تک وہ پیدا نہ کرے یہ پیدا ہوئی تو اللہ کی اللہ کے عزت سے پیدا ہوئی وہ رب کا یق نوکما یشتار <وَيَخْتَار> تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے ماں آپ کا آنا کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں اگر کوئی سبب بنا ہے کوئی کھانا میرا کہیں سے غلط یا کسی اور وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوئی کسی ملک میں میں نے سفر کیا تو یہ سب اسباب ہے حقیقت میں مصدب الاسباب کے اذن کے بغیر یہ داخل نہیں ہوئی سارا بھروسہ اس پر ہو اور اگر باوجود اس کے کہ اس کو مانتا ضرور ہے اس بھروسے کے عقیدہ یہی ہے مگر عمل اب اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ پتا چلے دوائی مل نہیں رہی جیسے اللہ تبارک و تعالی اب کوئی اسے بچا ہی نہیں سکتا ماغ اللہ یہ شرک خفی ہے کیونکہ منہ سے اس کا اظہار نہیں کرتا جیسا تو بہت اللہ جب چاہے بچا لے مگر اس کی حالت اور کیفیت مومنوں والی نہیں دشمن کے حملے کی خبر ہوئی ہے ٹھیک ہے سب پر گھبراہٹ ساری ہوتی ہے صحابہ پر بھی ہوئی رضوان اللہ علیہ بھائی گھبرانا ایک امر تمہیں ہے مگر اتنا ڈر جانا کہ آدمی اپنے ہوش کھو بیٹھے جیسے رب العزت پر ایمان لائے گی یہ اسی کی حالت ہوتی ہے جس میں شرک خفی ہو شرک جلی یہ ہے کہ منہ سے اظہار کر دے جیسے منافقین کہتے تھے ماں واہ آجان اللہ رسول ہوں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل دھوکہ نکلا مروا دیا ہے یہاں پر میدان میں لا کر یہاں تو کوئی پیشاب کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں رکھتا اس قدر خوفناک لشکر مدینہ پر چڑھ آئے اور یہ کہا کرتے تھے حضرت ماض اللہ کہ لا الہ اللہ العرب تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ تو یہ تو منہ سے اظہار ہے یہ پھر گیا بندہ تو, تو کہتے اصماط یشتق منہا صفات صفات نکالی جاتی ہے القادر سے القدرہ صفت نکلی فلا یشتق منہا اسما لیکن صفات سے اسماری بنائے جا سکتے آپ اپنی مرضی سے کسی اللہ تعالیٰ کی صفت سے اللہ تعالی کا عف مشتق نہیں کر سکتے مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بجا ابو کا ول ملکا اور تیرا رب اور فرشتے صف دب صف آئیں گے تو اللہ تعالی کا نام مجیر بنا لے المجیر یہ بھی اللہ کا نام ہے آنے والا نہیں حرام ہے کف ہے جب اللہ نے اپنے ناموں میں ذکر نہیں کیا اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی طرف سے اللہ کی صفت سے اللہ کا نام نہیں گھڑ سکتے المجیر بنانا حرام ہے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ اللہ کی آیات کے ساتھ جو کوئی مکر کرتا ہے تو وہ اللہ ری اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے مکر کرنا اللہ کی صفت ہے کیا اللہ کا نام الماکر رکھ سکتے ہیں مکر کرنے والا اللہ بنظال کا یہ حرام ہے کیوں مکر کرنا اللہ تعالی کی صفت مقابلہ کن ہے ابتدان نہیں ہے اللہ اس کے ساتھ مکر کرتا ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ اس کی آیات کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ مکر کرے اس کے مقابلے میں کرتا ہے اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت المجی ہے جس سے آپ اللہ کی صفت جا ہے اس سے آپ المجی نہیں بنا سکتے اسی طرح اللہ کی صفت مکر کرنا جو ہے اس سے آپ اللہ کا نام الماکر نہیں بنا سکتے اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کی آیات کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو دھوکہ یہ خاد اللہ یہ اللہ, اللہ کو دھوک بہوا خاد اہو وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ کا نام خادع ہو سکتا ہے دھوکہ دینے والا اللہ ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا بسما اہو صبح خان و تعالا اوساف کما کالا یعنی اسما میں صفات ہے سب میں مگر صفت سے آپ اسم نہیں بنا سکتے دوسرا فرق فلاں عثم الم بل غازی کہتے ہیں اللہ کے افعال ہے مثلاً اللہ يحب واللہ يحب واللہ يحب اللہ کا پھر اللہ لیکو کاروں کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ یقرح فلا فلاں چیز کو مقروح جانتا ہے اللہ یقب فلا چیز پر غضب ناک ہوتا ہے تو کیا اس سے آپ اللہ کا نام بنا سکتے سے المحب محبت کرنے والا نہیں حالانکہ اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا مگر یہ اپنی طرف سے نام بنانا ہمیں اس کی اجازت نہیں وہ ذات اتنی بلند و بالا ہے اور اتنا اس کا تقدس ہے کہ اس کا عشق وہی ہے جو وہ خود بتا دے یا اس کا رسول بتا دے سندن علیہ وسلم المحب اس کا نام نہیں بنا سکتے القارف کسی سے کام سے کراس کرنے والا برا جاننے والا نہیں اس کا نام الغاز غضب کرنے والا یہ اللہ کا نام نہیں ہے اماں صفات فتش من افعال ہی. ہاں اللہ کی صفات افعال سے بنائی جا سکتی ہے اللہ کے افعال سے اللہ کی صفات بنائی جا سکتی ہے اللہ کے, کے اسماء نہیں بنائے جا سکتے بتاسبت نہ صفت المحبا اللہ محبت کرتا ہے اس سے اللہ کی صفت محبت یہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو برا جانتا ہے تو کر برا جاننا اللہ کی صفت ہے الغصب غصہ اللہ کی صفت ہے صفت تو ہو سکتی ہے نام نہیں سال تیسری اور آخری فن اللہ اصما اللہ یا اضبا وجل اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نام و صفات اور اس کی صفات تش تر کو صرف استیادہ بھی ولف بھی ہار ان سب کے ذریعے پناہ پکڑنا اور ان پر حلف لینا یہ جائز ہے لا کن تختہ اب دعائی بھیا اب بدل رہی اب بدل رہی کہتے ہیں کہ مثلاً یہ ابھی بات والی بات بتانے سے پہلے بڑی بات کو پتہ چلے گا آپ عبد الکریم نام رکھ سکتے ہیں یہ تعبد ہے اللہ کی بندگی ذات ظاہر کرنا عبد الکریم عبدالرحمد عبد العزیز عبدالرحیم اسی طرح عبد القدیر عبد العلیم عبد الحکیم عبد الفی عبد البشیر یہ نام ہو سکتے ہیں القدرہ صفت ہے اللہ کی عبد القدرا یہ نام نہیں ہو سکتا عبد العلم یہ نام نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالی کی عبادت کا اظہار اس طرح سے کیا جائے کہ جناب ہم عبد الکرم ہیں کریم سے نہیں یہ حرام ہے عبد الرحمہ رحمت کا بندہ نہیں بندہ الرحیم کا ہے رحمت کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگ سکتا ہے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ میرے اوپر رحمت کا اللہ تجھے تیری کرم صفت کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ پر کرم کر لیا جائے گا جا جا؟ عبد العزا اللہ تیری عزت کا واسطہ مگر پکار نہیں سکتا عزت کو اے عزت نہیں یہ بات غلط ہے عبد العزا نام بھی نہیں رکھ سکتا عزت کا بندہ نہیں عبد العزیز عزیز کا بندہ کبا انگی اسما جس طرح اللہ کو اس کے اسماء سے پیارے پیارے نام سے پکارا جاتا ہے یا رحیم اے رحم اے رحیم ہم پر رحمت کر یا کریم ا اے کریم ہمیں عزت دے یا لطیف الطف بنا اے لطیف ہم پر لطافت جو ہے اپنی اپنی باریکیوں کے ساتھ ہم پر اپنا کرم کر لا لا نہ صفاتی ہم اللہ کو صفات کو نہیں پکار سکتے یا رحمت اللہ اے اللہ کی رحمت ہم پر رحم کر یہ غلط ہے یا کرم اللہ اے اللہ کے کرم ہم پر کرم کر نہیں اللہ کے صفات کو پکارا نہیں جاتا یا لطف اللہ یہ حرام ہے اللہ تعالی کو اس کے اسمار سے پکارا جائے گا اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے پناہ دینے کا واسطہ دیا جائے گا صفات کے ذریعے اللہ کی پناہ پکڑی جائے گی اللہ کی صفات کو پکارا نہیں جائے گا کہا جی صفات اللہ ولی سکھ جی اللہ صفات اللہ اللہ کی تعریفیں اللہ نہیں ہے اللہ کی ذات نہیں ہے اللہ کی تعریفیں اللہ کی ذات جو ہے اس کے نام کئی ایک ہے ننانوے ہمیں معلوم ہے اس کے علاوہ نہ جانے کتنے اور اللہ کی صفات بھی بہت ہے اور اللہ کے افال بھی بہت ہے مگر اللہ کی صفات اللہ نہیں ہے. اللہ کے ساتھ قائم اور ہمیشہ بلندیوں پر اللہ وہ اللہ نہیں ہے ولا يجوز إلا لله اور اپنے آپ کی بندگی زہر کرنا عبادت کے طور پر عبداللہ کے نام رکھنا اللہ کی عبادت ہے عبدالرحمان نام رکھنا اللہ کی عبادت ہے عبد القیوم نام رکھنا اللہ کی عبادت ہے, ہے ولہجوز اور جائز نہیں ہے دعا پکار الا مگر اللہ صرف اللہ, اللہ سے پکار جائز ہے یہ کوال یا اللہ کے نیک بندے میری عبادت کرتے لا یو شری بون میرے ساتھ کسی کو شریف نہیں ٹھہراتے میری صفات کی عبادت کرتے یہ بھی نہیں کہا مجھے پکارو اص تجیب لکم میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا تو اللہ کو پکارو اللہ کی صفات پر پکارو اس اللہ کو پکارو جو اپنی صفات عالیہ کے ساتھ قائم ہے اور اس کی صفات ہمیشہ سے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے کوئی بھی ایسا وقت نہیں کہ اللہ کی کوئی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے خالی ہو ہاں اس کی صفات ایسی بھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور وہ بھی صفات ہے جو فعلیہ ہے کہ جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان صفات کا ضرور کرتا ہے جیسے اللہ کی صفت کلام کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ قائم ہے مگر اللہ کی یہ صفت سے عالیہ بھی ہے جب وہ چاہتا ہے جس نبی کے ساتھ چاہتا ہے جس فریشتے کے ساتھ چاہتا ہے اور مخلوق میں سے جس کے ساتھ چاہتا ہے کلام کرتا ہے جیسے اس نے جب چاہا تورات کو نازل کیا جب چاہا دوسرے صحیح سے ناول کی جب چاہا انجیل کو نازل کیا جب جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن قرآن کے ساتھ کلام کیا تو صفت کلام اس میں قائم دزداز بھی ہے ہمیشہ موجود بھی ہے اور صفت سے بھی ہے اللہ قبارک مطالعہ کی صفت علیہ ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر آخری تہائی رات میں نزول کرتا ہے اور دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں آخری تہائی رات ہوتی ہے اور اللہ تعالی عرش پر استوا کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جب سے اس نے استوا کیا کیونکہ پہلے تو عرش تھا نہیں عرض تو مخلوق ہے جب اللہ نے یہ صفت فیالی اختیار کی عرش پر استوا کیا تو اللہ کا عرش پر استوا ہر وقت ماننا ہمارے لیے فرض ہے اس سے اللہ تعالی کی بلندیاں ثابت ہوتی ہیں یہ ہے زمین اس کے اوپر فضا ہے خلا ہے پھر سیارے ہیں ستارے ہیں پھر ساتوں آسمان ہیں ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کیا ارتھ ہے اور کرسی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ہے استباہ کیے ہوئے اس طرح سے جس طرح اسے لائق ہے کسی مخلوق کی طرح نہیں جیسے کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے معذ اللہ اختر فلّہ نعم اس کی طرح نہیں مگر کیا بیٹھنے کا انکار کر دے یا یعنی اس کا انکار کر دے بیٹھنے کا لفظ تم میرے منہ سے نکلا یہ حرام ہے نکالنا اللہ معاف فرمائے اللہ کے لیے وہ الفاظ نہیں استعمال کیے جائیں گے جو اس نے استعمال نہیں کیے اور جو اس کے رسول نے استعمال نہیں کیے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی استعمال کرے بھی تو اس سے مفہوم پوچھا جائے گا اگر اس سے مفہوم درست مراد لیتا ہے تو پھر اس کو مجرم نہیں کہا جائے گا اگر مفہوم غلط ہے تو پھر وہ مجرم کہا جائے گا تو اللہ کا استواء اللہ کا بلند ہونا اللہ کا قرار پکڑنا عرض پر عربی میں اس کا مفہوم یہ ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ کس طرح سے اس کی کیفیت معلوم نہیں یہ خبر ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے استواء کیا عرض پر کس کیفیت کے ساتھ اس کی کیفیت ہم جان نہیں سکتے لئی تکم اس ہی کھئی اس کی مثل کوئی شے نہیں ساری اشیاء مخلوقات ہیں ہر ایک جو اس کے سوا ہے سب اس کی مخلوقات ہیں اور وہ مخلوق کی طرح نہیں نہ مخلوق اس کی طرح لائی سکم اتنی شہی وہ سمیع البصیر وہ اسمی ہے البصیر ہے اب بندہ بھی اسمی اور البصیر ہے اللہ نے بنایا وجہ النا سمیع بندے کو بھی اللہ نے سمیع و بصیر بنایا وہ بھی اسمی البصیر ہے تو پھر کیا مشترک ہوا سننا جو ہے یہ صفت جو ہے یہ مشترک ہے اس لیے کہ جب ہم سننے کو سمجھتے ہی نہیں کہ سننا کیا چیز ہے ہم کہتے ہیں سمی کا مطلب کیا ہے خبردار نہیں بولنا اللہ سے مشابت ہو جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ ممکن نہیں ہے صحیح طریقے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ محال نہیں ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اپنا تعارف کرایا اس تعارف کے ساتھ اللہ کی حیبت اللہ کی محبت اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی دل پر بیٹھتی ہے اور وہ اس طرح تعارف کرایا کہ سارے آسمانوں کے اوپر عرش ہے اور عرش کے اوپر اللہ اور اس نے عرش پر استوا کیا اور وہاں سے اللہ تعالی کا اللہ کی ذات کا استوا وہاں پر ہے عرش پر اور اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو گھیرے ہوئے اور ہر مخلوق کے ساتھ ہے اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ نہ ہو دنیا میں ہم کہتے ہیں ہم دونوں چل رہے تھے اور چاند بھی ہمارے ساتھ تھا یہ وہ دو بھی کہتے ہیں اس ملک کے دو بھی کہتے ہیں اس ملک کے دو بھی کہتے ہیں جب ایک مخلوق سب کو اپنے ساتھ معلوم ہوتی ہے تو ہمیں شرم نہیں آتی اللہ کے بارے میں یہ بات محال سمجھے اللہ عرش پر بھی استوا کیے ہوئے ہیں اور آسمان دنیا پر مزول بھی کرتا ہے دونوں چیزیں بیک وقت جو ہے وہ درست ہے اس کی کیفیت تو کیفیت جب اللہ کی ذات کو ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیفیت کیسی ہے تو اس کی صفات کی کیفیت کیسے جان سکیں گے اس کے افعال کی کیفیت کیسے جان سکیں گے بغیر افسمی سے مراد صرف اس میں اشترات نہیں ہے کہ ہمارا نام بھی سمی اللہ کا نام بھی اس ہمارا نام بھی بصیر اللہ کا نام بھی البصیر یہ بالکل لفظی اشتراک بھی ہے مانوی اشتراک بھی ہے کیونکہ اس سمیر تب ہی ہم اللہ تعالی کی سماج کا خیال کر کے کہ اللہ سنتا دور و نزدیک سے اللہ سنتا ہر چھوٹی بڑی اور کی بات کو بھی تو اللہ تعالیٰ کی حیبت دل پر بیٹھے گی اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہوگی اور دل مضبوط ہوگا ایمان پر جب سمی کا مفہوم ہی نہیں معلوم ہوگا ہم کہیں گے سمی کا مطلب سننا تو سنتے تو ہم بھی ہیں اللہ بھی سنتا اشفخت اللہ یہ تو مشابق ہو جائے گی یہ موت والا نے کیا اور اللہ تعالیٰ کو پا, تمی اس کا نام ہے خبردار سننا مراد نہیں لینا اگر سننا مراد لیا کافر ہو جاؤ وہ تو مخلوق کے ساتھ تم نے اللہ کو مشاہدہ کر دی اللہ العلیم ہے یہ اس کا نام ہے خبردار یہ کہنا کہ اللہ میں علم ہے کافر ہو جاؤں گے علم تو ہمارے اندر بھی ہے اس کا مطلب ہم نے بھی علم اللہ میں بھی علم یہ تو پھر اللہ جیسے ہم ہو گئے اللہ ہمارے جیسا ہو گیا تو شرک ہو گیا جاہر ہے ہمارا علم کہاں اور اللہ کا علم کہاں اللہ کا علم کیسا کما یلی کو بھی صبح آنا ہوا تعالی. جیسے اس بلند و بالا کو جو ہر نقص سے پاک ہے لائق ہے اس کا علم ایسا ہے ایسا علم جس میں جہل کا کوئی گزر ہی نہیں عالم الغیب و ایسی قدرت جس میں بے قدرتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جائے کہ بے قدرتی ہو موت ہو اونگ بھی نہیں ہے نیند بھی نہیں ہے ذرا بر نسیات بھی نہیں ہے ففرت بھی نہیں ہے وبا کانا ربو کا نصیہ تیرا رب بھولا ہوا نہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے اسما پر ایمان لانا جس طرح اللہ کے رسول نے اور جتنا بتایا ہے یہ فرض عہد ہے اس کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی اہل سنت نے ان موت اضلاع کو جنہوں نے کہا کہ اگر تم یہ مان لو گے کہ الحلیم اللہ حلم والا ہے تو حلم والا تو ایک بندہ بھی ہوتا ہے بردبار قسم کا پھر تو اللہ کی بندے سے مشاویت ہو گئی لہذا اللہ کا نام الحلیم ہو سکتا ہے ہلد والا نہیں اللہ کو کہیں گے اللہ وقت اللہ اور اس کا نام ہے رحمت اس کی صفت نہیں ہے تو رحمت تو بندے کی بھی صفت ہے بندہ بندوں پر رحمت کرتا ہے تو یہ بے وقوفوں کو اہل سنت سے جواب دیا تب تو تم اللہ کو موجود مانتے ہو کہ نہیں وہ اللہ نے کہا موجود تو مانتے انہوں نے کہا موجود ہونا تو بندے کی صفت بھی ہے پھر اللہ کو موجود بھی مانو پھر تم پاگل ہو جاؤ تم اللہ تبارک و تعالی کو اس طرح مانو ماض اللہ جس طرح ہوا کو مانتے ہو کچھ بھی ذہن میں باقی نہ رہے گا اس لیے رب جلال کرام نے ہماری عقلوں کے مطابق اپنا کار کروایا ورنہ اللہ وہ ہے جسے کوئی جان نہیں سکتا اس کی کونا کو کوئی بھی نہیں جانتا لا تک ابسار وہ ابسار کوئی بھی آنکھیں ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ادراک کر سکے اور وہ سب کا ادراک کرتا ہے ادراک کہتے کسی کہ جی چیز کی حقیقت کو معلوم کر لینا اگر کہ اللہ کا دیدار ہوگا وہ آنکھیں ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ جنت میں کہ ہم رب ضلجلال والام اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو خود دیکھیں گے مگر ادراک پھر بھی نہ کر سکیں گے اللہ کی کونا نہ معلوم کر سکیں گے اللہ کی حقیقت کو کون جانتا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اللہ کا دیدار اور بات ہے ادراک اور بات ہے ادراک نہ ہوگا دیدار ہوگا تو اللہ رب العزت کے بارے میں ادب اور احترام اپنی جگہ مگر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے اصما کو جانے بغیر کوئی شخص توحید پر کما حق کو ہُو کائم ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو جاننے کے ساتھ ہی توحید دل میں آتی ہے یاد رکھیے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم عرش پر استوا مانتے ہو اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے تم مکان جو ہے وہ متعین کرتے ہو کہ اللہ کسی جگہ میں ہے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں تو ہر جگہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلطی خوردہ یہ حق پر ہے تم نے تو اللہ کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی کہ اللہ اس جگہ پر ہے اور تم نے اللہ تعالی کو اس جگہ کے اندر کر دیا اللہ سفر اللہ اور باقی جگہوں سے اللہ تعالیٰ کو تم نے غائب کر دیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نقص بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے گستاخی کی ان کا جواب دیتے ایک عالم ربانی شہبانی وہ ان کو پوچھتے کہ بتاؤ اس زمین کے اوپر کیا ہے خزا خزا کے اوپر ستارے سیارے اوپر سات آسمان وہ کہتے ہیں ہاں سات آسمان اس کے اوپر کیا ہے وہ کہتا ہے فرشتے ہیں یہ انہوں نے اپنی بات بنائی وہ کہتے ٹھیک ہے فرشتے بھی ہو گئے اس کے اوپر کیا ان کا اس کے اوپر ارس اور کرسی ہے ان کا اس کے اوپر کیا ہے تو وہ گم ہو گئے ان کا مکان مکان ختم ہو گیا جگہ ختم ہو گئی جو مخلوق اللہ نے جگہیں بنائی تھی وہ جگہات ختم ہو گئی اب اس کے بعد باقی کیا رہ گیا باقی تو مکان نہیں ہے جگہ تو نہیں ہے اب اللہ کا اشتوا مانو اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. ہم کب مکان مانتے مکان تو سارے ختم ہو گئے کونوں مکان گیا زمین بھی گئی فضا بھی گئی سیارے بھی گئے آسمان بھی سات ہو گئے عرش اور کرسی بھی مخلوق ہے یہ کونوں مکان جاتا رہا انتہل مکان مکان تو ختم ہو گیا اب اللہ کو ہم نے مکان کا کیسے پا بند کیا بتاؤ اور کیسے کسی مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے گھیر دیا معذ اللہ فر اللہ تو فبو ہی کل لذی، کفر کفر حق کا بکا رہ گیا کافر آج کا یہی سبق ہے کیونکہ مجھے درس کے لیے جانا ہے شبید صاحب کے ہاں باتی دروازے